اور بے شک ہم نے اس قرن میں طرح طرح سے بان فرمایا کہ وہ سمجھی اور اس سے انہیں ناؤ بڑھتی مگر نفرت